اللہ حضرت ابراہیم علیہ یہاں حضرت رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں سماین کا کہ پھر قیامت کے دن رسول اللہ میر قیامت کے دن قیامت کے روز مجھے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا ابراہیم علیہ السلات کے یہ الفاظ ہیں مجھ کو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 پہلے لاو ذراو پہلے لاو ذراو اگر شکوہ ابتداد تو کڈو نہیں نہیں یہ پتوں نہیں ذرا داوی دی اس اگر 타이 ہے نہیں دیتا یہ پہلا یاد کرنا ضروری ہے میں نے غلط کہا غلط کہا لیکن انہوں نے اپنے حقیبا کی ہے دلیل ہے وہ ہے بہت دلیل ہے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 اگر لو اگر تعلیم قرآن کے حوالے <سؤال> اس طرح مقیت کیا گیا ہو ساڈا <سؤال> <سؤال> دعوی یہ مقیت ہے